اب آپ اس مبارک سلسلے کا بیسویں اور آخری اثٹھ کے واقعات سے معطر کرتے ہیں اعوذ باللہ من بسم اللہ الحمد اللہ رب العلوین عبرحمان الرحیم مالکین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 نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک پڑی جائے گی اس کا نام فاتحہ بھی ہے شافیہ بھی ہے کافیہ بھی ہے اور اس سورت کے ابتدا کے اندر تین آیات مبارک جو ہیں وہ حمد و ثناء پہ مشتمل ہیں اور آخری تین آیات مبارکہ جو ہیں وہ دعا پہ مشتمل ہیں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 جب جمی احمد کے لائق بھی آپ ہیں جب الہ بھی آپ ہیں جب رب العالمین بھی آپ ہیں جب رحمان و رحیم بھی آپ ہیں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں اس میں اعتراف آ گیا کہ اللہ کی جو عبادت ہو اللہ کے لیے ہو اسی لیے اللہ کا نام تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں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 تو اب جب ہم نے ساری دنیا سے رشتہ توڑ کے تیری ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تو اب مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں. تو یا کن اب دعا کے بعد اب آخری تین آیتیں جو ہیں یہ خالص دعا ہیں جیسے کہ حدیث مبارک میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے فرمایا جب بندہ الحمد اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے, میرے بندے نے میرا حمد ادا کیا اسی طرح جب آخر میں آ کے کہتے اسورات المستقیم تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بندے نے حمد و سنا کے بعد اب دعا مانگی ہے بلے اب دی ما سال اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اس کو دوں گا تو المستقیم اسورات الذین سرات علیہم غیر المقبوب علیہم ولاقین ان تین آیتوں میں جو ہے وہ ایک عظیم اور جامع دعا ہے یاد رکھے کہ ہدینسرا ہدایت جو ہے ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کمالے مہربانی سے کسی کو راستہ دکھلانا کمالے مہربانی سے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرنا اس کا نام ہے ہدایت لیکن یاد رکھے کبھی ہدایت جو ہے متعدی ہوتی ہے الا کی طرف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 اور نہ ہم اتنا ان کو بڑھائیں کہ خدا کا بیٹا بنا ڈالیں نہ ہم ان کو اتنا بڑھائیں کہ انہیں خود خدا بنا ڈالیں نہ ہم ان کو اتنا بڑھائیں کہ انہیں حاجت ربا اور مشکل خوشا بنا ڈالیں اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر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 اور ایک قول میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراج المتا علیہ فرما من علیہم کون ہے فرمایت الملا اکت المبیا بدیقی نو شہدا بس علیہ نو حسن الاکا رفیقہ ان نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا یعنی اللہ کے ملائکہ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 اتنی اتاد کی ہے حضور پاک کی کہ گویا وہ خود مرد پہ پہنچ گیا نوز بلّہ سمن نوزب اللہ حالانکہ یہ اللہ کے قرآن کی کھلی تعریف ہے کیا معنی یہاں دعا کیا ہے وبین اللہور رسول جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فولہ اکما اللہ ددینہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوگا ساتھ ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جو نبی کے ساتھ ہو وہ نبی بن جائے ساتھ ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو فراہم کہ یا اللہ ہمیں سالے لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں سالے آدمی مرے وہاں ہم مر جائیں جہاں کوئی اچھا آدمی مر رہا ہو تو وہاں ہمیں فورین موت آ جائے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کی میں ان کی معیت نصیب ہو جائے ہمیں کی آمد میں ان کی رفاقت نصیب ہو جائے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 ہمیں بھی ان جیسی اطاط عطا فرما ہمیں بھی ان جیسی قربانی کا جذبہ عطا فرما اس لیے مانگا عیدین سوات المستقیم سوات الذین انعمت علیہم غیر المقبوب علیہم ولقم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگا ان لوگوں کا راستہ جن بھی ت نے انعام کیا ہے نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے اب دیکھے انحمتا علیہم میں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 اور بعض اللہ نے فرمایا کہ قاعدہ ادب یہی ہے کہ جب کوئی رحمت کی بات ہو جب کوئی نعمت کی بات ہو جب کوئی عزمت کی بات ہو تو آدمی اللہ کی طرف نسبت کرے اور جب کوئی ایسی بات ہو جو میرے پرور دیگار عالم کی شان کے ریبانہ ہو تو آدمی اپنے نفس کی طرف نسبت کرتا ہے یا شیتان کی طرف نسبت کر دیتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا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 اظہ مرض تو بہو یشمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے ہدایت دیتے ہیں اسی طرح دیکھیں سورت جن میں آیا قرآن پاک میں انا لال ارید اشبر اری دمن فل اشبرن اری دمن فل وہاں اظہار نہیں کیا گیا اور آگے جا کے جب ام آراد ابھی مرب کو ہومر شادہ ام آراد اب ہمرب کو ہومرا کہ وہاں پتا نہیں زمین والوں کے ساتھ کوئی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 لیکن جہاں تجارت کا لفظ آیا وہاں فرمیاں البئی اوہر ربا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے تو اس لیے یہاں بھی کہا گیا سماط اللہ پیام ولیم اب دیکھیں قرآن پاک کے ایک و بلاغت کا اندازہ فرمائیں کہ پہلے لفظ آیا تھا نا انحم علیہم تو انعام کی زد غذب ہوتا ہے انعام کی ضد جو ہے زلال نہیں ہوتا زلال جو ہے وہ ہدایت کی ضد ہے زلال جو ہے وہ رشد کی ضد ہے اور غضب جو ہے وہ انعام کی ضد ہے تو اس لیے پہلے کہا گیا سرات الدین علاب علیہم غیر المقوب علیہم ولطب نہ وہ لوگ جن پہ تو نے غضب کیا ہے اب اس سے کیا مراد ہے کہ حدیث سے مبارک میں آیا کہ مغزوب علیہم سے مراد یہودی ہیں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 اور بھی جتنی فرا کے داللہ ہیں وہ بھی سارے مقصوبوں علیہم میں ہیں اور بھی گم کردہ یہ تو نہیں صرف نسرانی گمراہ ہے اور, اور کوئی گمراہ نہیں یعنی گمراہی کا کامل فرد جو ہے وہ نسرانی ہے ورنہ یہ لفظ جو ہے آم ہے قیامت تک نسالہ کو بھی شامل ہے اور ان کی سفتیں رکھنے والوں کو بھی شامل ہے اس لیے قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پہ غذب فرمایا اس لیے مغزوب علیہم سے مراد جو ہے یہودی، یہودیوں کا ذکر آ گیا اور ظالین کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ قزلو کثیر ازلو ان سوا اس طبیل اور یاد رکھو مغلوب علیہم سے کیا مراد ہوتا ہے یعنی ایک ایسی قوم جو علم رکھتی ہو لیکن علم رکھنے کے باوجود ہوائی نفسانی کا شکار ہو کر راستے سے ہٹ جائے وہ اللہ کے غذب کا مستحق ہوتا ہے اور ذالین کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ جو گم کرتا رہا ہو گئے یعنی راستے سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے اس لیے اولاوا نے لکھا ہے بڑا عجیب نقطہ انہوں نے کہا کہ امت محمد مصطفیٰ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 کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ سب سے سچا نبی میرا وحن مد مصطفیٰ ہے قرآن پاک نے فرما دیا یار پو نبا یار پونا بنا اہم یہودی ایسے پہچانتے تھے میرے پاک نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیا مانا کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلط ہی نہیں کرتا دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتا اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ میرا بدنی محنمد مستفیٰ سچا نبی ہے لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں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 اور نسلانیوں نے ایک نبی کا انکار کیا یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وب ہی وسلم تسلیم کثیر کثیرہ کیونکہ یہودیوں, کے، یہودیوں کا ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام پر تو مسا علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے عیسی کو بھی نہ مانا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در ہوئے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 وہ لوگ جن پہ غذب کیا گیا یا ضروری بت آ رہی جن پہ اللہ نے ذلت اور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت رکھ دی اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہودیوں پہ ہوگا اور کسی پہ نہیں ہوگا جس آدمی کے اندر یہودیوں کی صفتیں پائی جائیں گی ان پر بھی اسی طرح اللہ کا غضب ہوگا اور جن پر نصرانیوں کی صفتیں پائی جائیں گی ان پر بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوگی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 یہودیوں کے اندر سود ہے اور ربا ہے یہودیوں کے اندر دکھا اور پریب ہے تو وہ سفتیں جن جن لوگوں میں پائی جائیں گی ان کے ساتھ اللہ بھی وہی یہودیوں والا معاملہ فرمائیں گے اور اسی طرح ولدالین کا مانا ہے جو گم کردہ رہا ہے کہ راستے پر ہونے کے باوجود انہوں نے راستے کو چھوڑ دیا تو اب دیکھیں کتنی بڑی جامد دعا آ گئی الذین ندی علیہم اور یہ بھی دیکھیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراط کی نسبت کی ہے اپنی ذات کی طرف اور میں سراط اللہ فل سما الارض اور کہیں پر میں اللہ سراتی وستقیبہ یہ میرا راستہ ہے اور یہاں سراط کی نسبت فرمائی ان لوگوں کی طرف جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے سراط اللہ دینا نہ اور وہ نا غیر المغضوب علیہم وطب الین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 اما فقہا اللہ کے اولیاء جن لوگوں نے اسی طرح اسی طرح اتباع کی حضرت محمد الرسول اللہ اچھا بعد لوگوں نے کیا کیا انہوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ بس میرا مرشد کامل ہے میرا پیر کامل ہے میرا پیر, پیر کلنتر ہے اور میرا پیر جو ہے وہ درجۂ قیوم پہ پہنچ گیا ہے اور میرا مرشد جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے اس کی نظر سے بلی بنتے ہیں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 اپنا تعلق جوڑ لیا یعنی جب رضا اللہ پہ نظر ڈالی تو ان کو کتاب اللہ کی روشنی میں پرکھا کہ قرآن کے مطابق یہ اللہ کا بندہ, بندہ بندہ بھی ہے گری بندہ ان کو اگر دیکھا تو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھا کہ یہ خود قرآن سنت پہ کتنا بڑا عامل ہے تو اس لیے ہمیں سکھلایا گیا اس دن سے مات کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے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 صدیقین کا اور تمام دنیا کے صدیقین میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ سیدنا نا بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ والذی ابی صدق وصدق سد اور پہلا درجہ ہے صدیق کا جس کو آسمانوں سے لقب دیا گیا صدیق کا تو جو اگر صدیق کا منکر ہوگا تو وہ, وہ صدیقین کا منکر ہوگا تو اس لیے اولما نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے الصراط دن سرات المستقیم سوات الدین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 آپ نے فرمایا اللہ ما انا علیہ و صحابی وہ فرقہ کا جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں جو دعا سکھلائی گئی وہ یہی سکھلائی گئی کہ اس دن سرات المستقیم سرات الدینانیہ غیر المقبوب علیہ ولطوال اور اسی میں یاد رکھیں کہ یہاں جمع کا سیدھا اہ دینا یا اللہ ہمیں ہدایت بھروا ہمیں راستہ سیدھا دکھلا یہ نہیں کہا یہ کہ دینی مجھے سیدھا راستہ دکھلا اکیلی نہیں بلکہ جمع کا سیدھا آیا اس کی کیا وجہ تھی تو لوا نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین تمام محمد جمی محمد تیرے لیے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 اسی لیے ہمیں ہر جگہ ایسی دعائیں سکھلائی گئی کہ صرف ہم اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ عالم اسلام کے لیے مانگیں آپ دیکھیں ربنا آتینا فی دنیا حسنتا و فل حسنتا حسنتن, حسنتن فقینا عذاب النار اسی لیے کہا گیا کہ اللہ وبئی دینا و شاہدینہ وغنا و سغیرنا و قبیرنا و زکرینا ونسانہ اللہ منا ہے تو بنا فاہی ول اسلام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 یعنی صورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت یہ ہے اور مستحب عمر یہی ہے کہ جب بھی آدمی فاتحہ پڑھے تو کہے آمین تو آمین کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ مستجب جو ہم نے دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب آدمی دعا مانگے پہلے اللہ کی ہم و سنا کرے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 جو ہمیں سکھلائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو الحمدللہ للہ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہوئی اور زندگی رہی انشاءاللہ اللہ تو سورت وکرا کی تلاوت ہوگی اور آج تمام مسلمانوں سے میں انتہائی درد مندانہ اپیل کروں گا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد انہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا امتحان ہے مسلمانوں پر کہ آج وہ مسجدیں آج ان کے منار جو ہیں مسلمانوں کی غیرت کو پکار رہے ہیں آج اگر ہم نے مسجد اقسہ پہ غیرت دکھلائی ہوتی تو ہندو کو یہ ضرورت نہ ہوتی آج اگر ہم نے کشمیر کے مسلمانوں کی غیرت دکھلائی ہوتی تو ہندو کو یہ ضرورت نہ ہوتی کہ آج ایک مندر کا پجاری جو ہے وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ پانچ سو سالہ ایسی عظیم مسجد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 یہ جی نفل شکرانہ نفل ہدیا بہادور گو سے پاک بہذور سلطان اللہ رفیق بھائی یہ سب بدعت کی باتیں ہیں نفل ہے سنت ہے فرض ہے اللہ کی نواز یاد رکھا باقی ہے کہ پڑھ کے کسی نے دعا مانگی کہ ثواب اللہ کسی کو عطا فرمائے یہ وید آباد یہ نہیں ہوتی کہ نفل کسی بندے کی ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں چار رکعات نماز سنت عشاء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 یہ عجیب انصاف ہوگا اللہ کا کہ تیسرے تھا یعنی تھرڈ کلاس میں آپ سفر کریں تو آپ کو ماشاءاللہ اللہ کولر بھی ملے آپ کو وہاں ٹھنڈے پانی بھی ملے آپ کو وہاں کھانے بھی ملیں اور جو فسٹ کلاس میں اس کو کچھ ہی نہ ملے یہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے لہذا انبیاء انبیا کا درجہ بڑا عظیم ہے لیکن ان کی حیات عالم میں سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زیادہ بحثوں میں نہ پڑے اور جو حدیث ان نے لکھی ہے ابوداؤد کی وہ صحیح حدیث ہے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 آپ لکھ لیں آپ ڈیری میں لکھ لیں تاریخ میں لکھ لیں اگر پورا نہ ہو میری قبر پہ آ کر بھی مجھے لانت کرنا میں آپ کو اللہ کے حرم میں یہ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ انہوں نے خدا کے گھر کو ٹکڑے نہیں کیا یہ تو آزمائش ہے اللہ نے مسلمانوں پہ رحم کیا ہے جو کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں لوٹ رہی ہیں اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ آج میں اپنا گھر بھی شہید کراتا ہوں ان کو غرق کرنے کے لیے